ہم ایک آدمی کسی کو نیکی کا حکم کرتا خود نہیں کرتا عمل نہیں کرتا چلو ٹھیک اصل میں حکیم اگر بد پرہیز ہو تو مریض کو نسخہ تو صحیح دیتا ہے نا کیا خیال ہے آپ تو, تو آپ حکیم سے دبا لینا چھوڑ کہ <laughs> آپ تو خود بد پرہیز اور ہمیں کیا دبا دیں <laughs> حکیم اگر بد پرہیز ہو تو آدمی کو نسخہ تو صحیح دے کا تو جب بھی کوئی نیکی کی بات کرے اس کو مان لینا چاہیے یہ نہیں دیکھیں کہنے والا کون اور امام غزالی رحمت اللہ علیہ اللہ تعالیٰ ان کی خبر کو رحمت اور ادوان سے بھر دے کی سعادت میں ایک حدیث کے حوالے سے لکھا کوئی آدمی کسی کو نیکی کا حکم کرے وہ کہ جا جا اپنی خبر لے پہلے بڑا یا نصیحت کرنے والا اس پر حضور نے سخت تعدیب کی اور بہت کر رہا امام غزالی نے لکھا کیا ہے کوئی کہے اس کو مان لو جو اچھی بات چاہے اس پہ اب عمل کریں یا نہ کریں اس کی بات مان لیں کہ بھائی آپ نماز نہیں پڑ جی اللہ توفیق دے نماز پڑھیں گے انشاءاللہ اب دعا کی مان لو اس کو انکار مت کرو کسی شرح مسلک اب اس کو کہ بڑھایا مبلغ اسلام بناو ہر ایک کو نماز کے حکم دیے چلائیے ایسی بات مت کرو یہ دین سے برگشتگی ہے اور اس کو منع کیا گیا اور امام غزالی نے بہت کچھ کی نا اس میں اس کے متعلق لکھا اور قرآن مجید میں تو اس کا حکم ہے یا یو لوی نامات کو لماتا فلو تو وہ باتیں کیوں کرتے جو خود نہیں کرتے تو یہ بات الگ ہے کہ کوئی اگر اچھا عالم ہے وہ اگر کسی کو نصیحت کرتا ہے ظاہر ہے اس کا اثر ہوتا کوئی آدمی خود اگر عمل نہ کرے اور کسی کو نصیحت کرے اس کا اثر اس پہ, اس پہ کم ہوتا مگر جس کو نصیحت کرے اس کو قبول کر لینا چاہیے منع نہیں کرنا چاہیے جی کیا ہے لکھا ہوا جناب